وَمَا تَكُونُ فی شَأْنٍ تم جس کام میں ہو و ماں تتلو منه من ہ اور قرآن میں سے جو بھی تم تلاوت کرو وَلَا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ہم تم پر گواہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے اچھے اعمال کو لکھوا رہے ہیں جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو اب دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے زبو اور ربی کا ضرت ان فل اور ولاف استمائی تمہارے رب سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ولا اصغام ضالی کا ولا اکبر نہ کوئی چھوٹا ذرہ نہ کوئی بڑا ذرہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اللہ فی کتاب مبین وہ تو کتاب مبین لوگے محفوظ میں لکھی ہے لوہے محفوظ میں کیوں لکھی گئی اللہ تبارک کا تعالی تو بھولنے سے پاک ہے فرمائیے لوہے محفوظ میں لکھا گیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے جب جب اللہ چاہتا ہے وہ لوہے محفوظ پر نظر کرتے ہیں اور جب جب اللہ چاہتا ہے ان کے سامنے لوہے محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لوہے محفوظ کی لکھی ہوئی باتیں جان لیتے ہیں اللہ سن لو اِنَّا اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوفن علیہم نہ کوئی خوف ہے ان پر زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کے ولی کون ہیں اللہ دینا اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوست اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے وہ کانوں یتقون اور جو پرہیزگار ہوئے جنہوں نے شریعت کی پابندی کی قرآن مجید فوقان حمید کے نور سے پتہ چلا کہ جو ایمان سے دور ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا چاہے وہ سجدہ کرتے کرتے اپنی پیشانی کو زخمی کر دے لیکن ولایت کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے اللہ دینا آمنوں عقیدہ درست ہو دوسری چیز وہ قانو <يَتَّقُون> کے لیے دوسری اہم چیز ہے وہ متقی اور پرہیزگار جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اب جتنے ڈبا پیر ہیں اور جالی پیر ہیں جو نمازوں سے دور ہیں گناہوں میں ملوث رہتے ہیں سنتوں سے دور ہیں بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں سے ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں پچیس پچیس انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں پانچ پانچ کڑے جو ہیں ہاتھوں کے اندر ہیں بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں بھنگ اور چرس پی رہے ہیں ہیروئن پی رہے ہیں نماز ایک نہیں پڑتے اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں ذرا سمل کر ورنہ ایک پھونک ماریں گے تو تمہارا بیڑا گرک ہو جائے گا یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمٰ نے اس کا جواب دیا آپ سے کسی نے کہا کہ ایک بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو تو ہم تو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب نماز کی حاجت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ واقعی وہ پہنچے ہوئے ہیں سن لو کہاں پہنچے ہوئے ہیں جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں کہ حضور اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا حضور نے بھی نمازیں ادا کی اور صحابہ نے بھی نمازیں ادا کی تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں حضرت جی جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن فجر مدینے میں ہوتی ہے ظہر ان کی مکے میں ہوتی ہے عصر جو ہے اجمیر شریف میں ہوتی ہے اور مغرب جناب داتا صاحب کے ہاں ہوتی ہے اور عشاء کا تو پتہ ہی نہیں کہاں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں عجیب و غریب باتیں ہیں نادانی کی باتیں ہیں شریعت سب پر لاگو ہوتی ہے ہاں جو مجنون ہے جو پاگل ہے جو اپنے ہوش میں رہی اس کی بات اور ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کھانے پینے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں پیسہ بٹورنے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں ہر چیز کی سمجھ رکھتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے تو نماز کی پابندی کرنا پردے کی پابندی کرنا شریعت کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے اور جو ایسا شخص ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو پابندی نہ کرے اللذین دینا آمنوں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کانوں اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں بعض ایسے نادان دبا پیر اور جالی پیر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں سنا ہے ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں اگر ایسی بات ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سجے کی دو قسمیں ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم سجدہ عبادت تو پہلے بھی حرام تھا شرک تھا لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے کسی کی تعظیم میں نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کا طواف کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مزار پر جا کر سجا کرتا ہے یا طواف کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے وہ نادان ہے اس سے اللہ کے ولی خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ تو گمراہی اور گناہوں کے کام کر کے انہیں ناراض کر رہا ہے تو ان کا فیض کیسے ملے گا اللہ تعالی مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے لاہم البشرا فی الحیات دنیا ان کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے وہ فل آخرتی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے لا تبدیل علی اللہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے یہ لوگ کامیاب ہیں اور کیسے کامیاب ہیں لال کا حول فوز العین ایسے کامیاب ہے فرمائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے اور ولایت عطا فرمائے اولا یا شرزن ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں انعزت بے شک ساری عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے وہ جسے جس چاہے عزت دے کہ جو بھی پروپیگنڈا کریں آپ رنجیدہ نہ ہوں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میری عزت خراب نہ ہو اور جب کوئی توہمت لگا کر جھوٹ بول کر کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے تو انسان بڑا رنجیدہ ہوتا ہے وہ بس یہ آیت پڑھ لے ان لزت اللہ کی عزت دینے والا اللہ ہے بندے کے ہاتھ میں عزت دینا یا زلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے سمی و نالیم وہی سننے والا علم والا ہے اللہ سن لو ان لنف سما وات منفل اردی بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ <شُرَكَاءً> اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پیروی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں ونا اپنے من گھڑت خیالات من مانی وہ کرتے ہیں اپنے خیالات اور اپنی ایک لوجک پر وہ چلتے ہیں جو کہ ان کی اپنی من مانیاں ہیں وہ ان ہوم اللہ وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں جیسے ہماری اس میں کہتے ہیں مارنا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں انہوں نے اپنے ذہن سے ایک شکل بنائی اور یہ خیال کیا کہ یہ فلاں دیوی ہے اب اس کی پوجا کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا ہم اس کی پوجا کریں گے اس کو خدا سمجھیں گے تو ہماری یہ مشکل دور ہو جائے گی حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ شرک ہے اور مشرک ہمیشہ کے لیے تباہ ہوتا ہے دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے ہو اللہ وہ ذات جس نے جعالا لکم تمہارے لیے رات کو پیدا کیا فیه تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو رات کی نیند آج دنیا مانتی ہے کہ رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی وہ نہارا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تمہیں روشنی نہ کرنی پڑے اور تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو ان نفیز والے کا بے شک ان تمام باتوں میں يسمعون اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو سنتی ہے سمجھتی ہے غور کرتی ہے قول اللہ ولدن سبحانہ وہ بولے اللہ نے بیٹا رکھا سبحا نہ وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے وہ اولاد سے بھی پاک ہے بیوی سے بھی پاک ہے وہ بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے اور باپ ہونے سے بھی پاک ہے ہونی یو وہ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں بیٹے کی حاجت تو ہمیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا ہم ایک نہ ایک دن جب مر جائیں گے تو ہمارے مال کا وارث کون بنے گا وہ تو حی ہے قیوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں لہو ما فل سماوات و ما فل اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے انڈکم من سلطان تمہارے پاس اس بارے میں کوئی سند نہیں تم من گھڑت باتیں کہتے ہو اتقول اونا کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ماں لا تالمون وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو فرمائیے ان الرین بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ہم یہ تصور کریں کہ گو کہ یہاں پر کفارے مکہ سے خطاب ہے مشرقی نے مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے باوجود ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے تو صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے متا فی دنیا یہ دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے چند دن تک ثم نام او پھر ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے ثم پھر نزیر العذاب الشدید بما کانو یقروت پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے کیونکہ یہ آئےت کریمہ کافروں کی مذمت میں ہے لیکن مسلمانوں کو اس روایت سے ڈرنا چاہیے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ گنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بندہ کوئی کلمہ کفر ایسا بک دیتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے بظاہر نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی اور اسی عالم میں وہ مر جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے اسی طرح فرمایا بعد لوگوں کے ایمان گناہوں کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ شیطان مرتے وقت حملہ کرتا ہے اور شیطان ان کا ایمان ضائع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے عقل مندانہ سمجھدار وہی ہے کہ جو اس قلیل دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرماورداری کرے گناہ نہ کرے کیونکہ نیکی کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے جہاں تک ایمان کا ذکر آیا آئیے ہم تجدید ایمان کر لیتے ہیں نہ جانے ہماری زبان سے کیسے جملے نکل گئے ہو بلکہ یہاں تک ایمان کے خطرات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر بکے غلط بات کہے اور ہم اس کی بات سن کر خوش ہو جائیں کہکا لگا دیں اس کی تائید میں سر ہلا دیں تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں تو اس لیے بڑا ذرا سی بھی کسی کی بات میں شک پڑے تو بندہ یہ کہتے بھائی مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے میں تو نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں نہ مذمت کر سکتا ہوں کسی کی مرت کہ اس کو برا نہ لگ جائے کسی کی مرت ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے یہی ہے نا کہ ہم اس کی تائید نہیں کریں گے تو اسے برا لگ جائے لوگ الٹا سیدھا مذاق کرتے رہتے ہیں کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی وہ اسلام کے اوپر ایسا تبصرہ کرتے ہیں جو کفریہ ہوتا ہے اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی مروت میں ہاں کر دیتے ہیں سر ہلا دیتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کی مروت نہیں کرنی چاہیے تو آخر میں ہم تجدید ایمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت ہمیں عطا فرمائے بسم اللہ یا اللہ از وجل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نکل گیا ہو یا اللہ میں ہر قسم کے کفر سے بیزار ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما